منزلزی اور کون ہے یہ آ دوسری بنیاد ایک تو جہاد ہو گیا اب دوسری بنیاد آگئی جو آگے کی مسلسل آیات میں کام دیتی ہے منزل لزی کون ہے یکرد اللہ جو اللہ کو قرض دے دے قرضن حسنا اور ایسا قرض دے دے جو قرض حسنا عرب دونوں طرح استعمال کرتے تھے محاورے کو قرض حسنا کا مطلب یہ ہے کہ اچھا قرض اور قرض سیاح برا قرض قرض سیاح کو وہ کہتے تھے ایسا قرض جو برائی کے لئے لیا جائے یا قرض سیاح کو وہ کہتے تھے ایسا قرض ہے جو جو واپس نہ دیا جائے اور قرض حسنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض واپس دیا جائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو کون ہے جو قرض دے اللہ کو اور ایسا قرض دے جو اچھا قرض ہے اور وہ قرض اس کو یعنی لوٹایا جائے گا وہ یوزاف لو ہو اور اللہ تعالی کیا کرتا ہے سو یوزافو وہ بڑھاتا ہے کدھر زمیر اس کی لوٹی قرض لیکن مفسرین کہتے ہیں قرض کے ثواب کو اللہ اسے بڑھاتا ہے اگر اس قرض میں بھی مراد لے لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے ہاں جب پہنچے گا آدمی تو وہ اپنی نیکیوں میں پہاڑ دیکھے گا بعض چیزوں کے اتنی بڑی بڑی چیزیں تو وہ کہے گا پرردگار اتنا پیسہ تو میرے پاس کبھی ہوا ہی نہیں جو میں نے تیری راہ میں خرچ کیا ہو تو اللہ کا فرمائیں گے وہ ایک پائی جو تھی ہماری راہ میں دی تھی صحیح نیت کے ساتھ وہ ہم نے قبول کر لی اور پھر اس کو ہم نے اپنے دائیں ہاتھ پہ لے کے تجارت میں لگا دیا اور تیرے اب تک آنے پہ اتنا یہ نفع ہوا ہے یہ سارا تیرے لیے تو اگر یہ لے لیا جائے کہ اللہ اس قرض کو بے آئی نہیں لوٹا دے گا ان چیزوں کو تو بھی ٹھیک ہے فیوضعائف اللہ اسے اضافہ کرتا ہے بڑھاتا ہے اور اگر دوسری بات مراد لے لی جائے کہ فیوضعائف سو اللہ بڑھاتا ہے ہو اس کے ثواب کو جو تم نے دیا تھا تو وہ ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے کس کے لیے بڑھاتا ہے اللہ خاص طور پہ کہا ہے لہو اس شخص کے لیے ہو کی ضمیر لوٹ گئی من کی طرف نا منزل اللہ کون ہے جو قرض دیتا ہے تو جو بھی قرض دیتا ہے سو اللہ بڑھاتا ہے اس کو ثواب کو قرض کے پیسے کو لہو اس شخص کے لیے اس کے لیے بڑھاتا ہے تاکہ قیامت میں اسے دے دے اسے لوٹا دے یہ اس شخص کے شرف اور عزت کی بات ہے کہ اللہ نے اس کے لیے خود ارشاد فرمایا کہ خاص طور پہ اس کے لیے اضافن بڑھانا ہے اس کا کثیرتن کثرت سے بڑھا دیں بہت زیادہ بڑھا دیں گے اتنا زیادہ بڑھا دیں گے کہ یہ دوسرا مضمون اب آگے چل کے بہت تشریح سے بیان کریں گے کہ دیکھو ہم بڑھاتے کیسے پھر اس کی مثالیں دیں گے کہ ایسے ایسے ہمارے یہاں یہ پیسے بڑھتے ہیں و اللہ یکب اور یاد رکھو اللہ تعالی یک کھینچ لیتا ہے تنگ کر دیتا ہے قبض کسی چیز کو تنگ کر دینا کسی چیز کو روک لینا یک کھینچ لینا اللہ تعالی روک دیتا ہے اس کی بڑھوتی کو روک دیتا ہے مال کو اور بڑھنے ہی نہیں دیتا پیسے میں نفع نہیں ہونے دیتا وہ یب اور اللہ کیا کرتا ہے یب اس چیز کو بڑھا دیتا ہے وسط کا مطلب ہے کسی چیز کو پھیلا دینا اور یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو سواد کے اوپر سین بھی لکھا ہوا ملے گا ہے نا یہ قرآن پاک میں کہیں کہیں آتا ہے سواد کے اوپر سین بھی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو قرآے ہیں بعض ذرات نے بعض قبائل جو تھے بست بست کا مطلب پھیلا دیں نا بسات کس کو کہتے ہیں بسات تو اردو کا لفظ ہے کس کو کہتے ہیں جلوارت جلوارت پھیلاوا جلوارت پھیلاوٹ جلوارت پھیلاوت پھیلاوت پھیلاوت پھیلاوت پھیلاوت اچھا چلیے ذرا ہاں حیثیت بھی لیکن اصل بات بتاؤ بسات کہتے ہیں چٹائی کو بسات بچھا دی یعنی چٹائی بچھا دی مہمانوں کے آنے پہ اور پھر اسی سے نکلا ہے کہ اپنی بسات کے مطابق بات کرو یعنی اپنی حیثیت کے مطابق بات کرو باسط نام ہوتا ہے نا اللہ کے ناموں میں سے دیئے بچھا دینے والا کھول دینے والا کسی چیز کا اربوں کے بعض قبائل اسے تو ہم لکھتے ہیں نا اردو میں کس کے ساتھ شکر ہے یہی کا کہیں گے کہ پن کے ساتھ سیم کے ساتھ ٹھیک ہے اردو میں ہم لکھتے ہیں سین کے ساتھ اور بعض عربوں کے قبائل جو تھے اسے ساتھ کے ساتھ بھی پڑھتے تھے تو بسات اور بسات دونوں طرح پڑھتے تھے نا اس لیے یہاں سواد کے اوپر سیم بھی لکھ دیا گیا ہے کہ کچھ ایسے پڑھتے ہیں کچھ ایسے پڑھتے ہیں یہ اسی طرف اشارہ واللہ بے اور اللہ تعالی کیا کرتا ہے مال کی بڑھوتی کو روک دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور نہیں بڑھنے دیتا وہ ابسو اور اللہ تعالی کیا کرتا ہے پھیلا دیتا ہے اس مال کو بڑھنے دیتا ہے اللہ کا نے کہا ہے کیوں نہیں بڑھنے دیتا مال کو وہ ہر ایک کے مال میں کیوں ایسے نہیں کر دیتا کہ مال بڑھ جایا کرے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے ہر طرح کے مال کو بڑھنے دیتے لا تو زمین پہ بغاوت پھیل جاتی کوئی اللہ کو نہ مانتا اس لیے وہ ہر طرح کے مال کو بڑھنے نہیں دیتا وہ یبسو اور اللہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑھا بھی دیتے ہیں اور روک بھی لیتے ہیں وہ الہ تر اور تمہیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف تین چیزیں یہاں بیان کرتی ایک تو یہ کہا کہ دیکھو مال تمہارا اپنا نہیں ہے ہم جس کو چاہیں مال کو بڑھا دیں جس کے لیے چاہیں گھٹا دیں یہ تمہاری اپنی چیز نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مستقل بھی تمہارا نہیں ہے عارضی طور پہ تمہیں دیا جا رہا ہے بھائی ترجود تم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور تیسری چیز یہ بتا دی کہ اچھا بھائی یہ جو مال تمہارا ہے بھی نہیں اور دے بھی چند دنوں کے لیے رہے ہیں ہم تم پہ تمہیں مہربانی کی بات کرتے ہیں کہ اچھا چلو نہ تمہارا ہے نہ ہمیشہ کے لیے ہے نہ تمہارا اصلی ذاتی اپنا مال ہے ہمارا ہے نا پھر بھی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے قرض دے دو تم جب ہمارے پاس آؤ گے ہم پھر تمہیں ہی دے دیں یہ تین چیزیں بیان کر دیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں قرض دے دو ہمیں چاہیے اس مال کو یہ جو قرض ہے یہ اللہ نے کہا ہمیں دے دو علی رب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہاں یہ احتیاج ہے بلکہ مطلب یہ کہ تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہارے ہی نفے کے لیے کہتے ہیں کہ تم اس مال کو خرچ کرو اب یہ دو بنیادیں ہو گئیں ایک جہاد کی ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اب دیکھیے آگے مثالیں آتی چلی جائیں گی ساری سرائے بکراب آگے کی اسی پہ مشتمل ہے